محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدۃ وکل بدم بلال آج ان شاء اللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ شاء آج کے درس میں قیامت کے متعلق بات ہوگی کہ کی کس طرح قیامت قائم ہوگی اور کس طرح قیامت اٹھے گی کیوںکہ کیونکہ پچھلے درس میں اور اس سے پہلے درس میں بات ہوئی تھی کہ موت کے متعلق بات ہوئی تھی کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح اللہ سنانا ہو انسان کی جان نکالتے ہیں اور کس طرح لیتے ہیں مومن کی جان الگ طریقے سے نکالا جاتا ہے اور کافر کے طریقہ الگ ہے اور اللہ سمع اس کے بعد جب انسان کو تدفین کیا جاتا ہے پچھلے درس میں تدفین کے متعلق بات ہوئی تھی کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو کس طرح ان سے حساب کتاب لیا جاتا ہے اور کس طرح حساب فرشتے آتے ہیں اور کس طرح وہ قبر میں رہتا ہے یا تو خیر پہ رہتا ہے اور شر پہ رہتا ہے اسی کے متعلق پچھلے درس میں بات ہوئی تھی اور آج کے درس میں بات کریں گے کہ کس طرح انسان قبر سے اٹھتا ہے اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت اٹھاتے ہیں کیونکہ ابھی تک قیامت نہیں اٹھی بتایا کہ انسان کی اصل زندگی تین ہے ایک دنیا کی زندگی ہے اور انسان انسان کی زندگی سے دوسری زندگی قبر کی زندگی, زندگی میں جاتا ہے موت سے جب انسان مرتا ہے تو پھر قبر کی زندگی ہوتی برزخ کی زندگی اور برزخ کی زندگی سے انسان آخرت کی زندگی کس طرح جاتا ہے وہ آج کے درس میں ذکر کریں گے یعنی قیامت کس طرح اٹھے گی دیکھیے قیامت پر ایمان لانا اسلام کے ایمان کے ایک بڑا رکن ہے بلکہ اس ایمان کے پانچویں چوتھا پانچواں رکن ہے اور ارکان ایمان کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے ذکر کیا گیا کہ آخرت پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اور اسی میں بھی اس قیامت کے اسما اس کے کئی نام ہے قیامت کے مراحل قیامت کے مسائل کچھ ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے اور جب تک وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے تب تک وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے غفار لوگ قیامت کے متعلق بہت ہی شک کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اعتراض کرتے تھے کبھی مذاق اڑاتے تھے کبھی کسی بھی طریقے سے آخرت و رد کرتے تھے تو قرآن میں ایک نہیں دس نہیں بلکہ سو آیت سے بھی زیادہ یا سو جگہ سے بھی زیادہ قیامت کے ذکر آیا ہے آپ قرآن میں دیکھو گے تو اکثر جس زیادہ تر اللہ تعالیٰ قیامت کے مسائل مکی صورتوں میں ذکر کی ہیں اسی لیے اگر کوئی میں آخرت پر شک کرتا ہو تو مومن نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور یہ متعلق اس کے متعلق بات ہوئی تھی آج درس کریں گے کہ کس طرح قیامت ہوگی اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ قیامت جب ہوگی تو سور پہ کتنا بار پھونکا جائے گا اور ہر سور کے بعد ہر بار جب پھونکا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اور سور کی صفت کیا ہے اور اسی کے متعلق اور کچھ مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کس طرح اٹھے گی قیامت کب ہوگی قیامت ہر ایک جانتا ہے کہ قیامت ہوگی یہ دنیا کے اختتام میں لیکن اس کو تفصیلی طور پر کسی کو نہیں پتا ہے اجمالی طور پر سب کو پتا ہے کہ دنیا کے زندگی کے بعد آخرت ہوگی اور دنیا کے اختتام کے بعد اللہ سبحان ہو تعالیٰ قیامت یہ قائم, قائم کریں گے اور قیامت اٹھے گی اور قیامت جب بھی آئے گی تو بتا کہ نہیں آئے گی بلکہ اچانک ہوگی جیسا کہ اللہ عثحان ہو فرماتے ہیں پہلیا رونا کیا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں تو بغتا کہ انتظار کرتے کہ قیامت اچانک آ جائے پھر ایمان لائیں گے اسی لیے قیامت آئے گی اللہ فرماتے ہیں کہ بغتا اچانک آئے گی یس القا کل عن یس القاعت مرسا لوگ آپ سے پوچھتے کہ قیامت کب ہوگی کل انما علمها رب بھی آپ بتا دیجیے کہ اس کا علم ارمیر رب کے پاس ہے لا جلی حالی وقتی ہاں اللہ کہ وقت سے پہلے اللہ سبحانہ و ظاہر نہیں کرتے ہیں صرف اللہ ہی ظاہر کریں گے اور کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے بتا کہ قیامت کب ہوگی تفصیلی طور پر کس تاریخ کس دن یہ کسی کو نہیں پتا ہے یہ اللہ سبحانہ و ہی کو پتا ہے نہ کسی رسول کو پتا ہے نہ کسی پرشتے کو پتا ہے نہ کسی ولی کو پتا ہے یہ غیبی مسئلہ ہے اور یہ خاص اللہ سبحانہ و اپنے لیے رکھا ہے یہ قیامت جب آئے گی کب؟ جب اس سے پہلے کچھ نشانات اللہ دکھائیں گے اور یہ نشانات جس کو, شراط جس کو کہتے ہیں کچھ نشانات چھوٹی ہیں اور یہ تیس چالیس پچاس تک تقریباً ہیں اور کچھ نشانات بڑی ہیں اور یہ اسی کے متعلق تقریباً کئی درس میں بات ہو چکی ہے یعنی تقریباً پانچ نہیں سات یا آٹھ درس اسی کے متعلق ہوئے بتایا گیا کہ قیامت کے کچھ چھوٹی نشانات ہیں کچھ ظاہر ہو چکی ہیں کچھ ابھی موجود ہیں کچھ اکثر آنے والے ہیں اور بڑی نشانات دس ہیں یا گیارہ ہیں اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ تقریبا پانچ درس میں اس کا تفصیل ذکر کیا گیا ہے تو یہ نشانات ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت ہوگی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا رسول خود ہی فرماتے ہیں صاحب کرام بیٹھے تھے تو اللہ کا رسول آئے کیا تم لوگ کس چیز کے بارے میں بات رہے تو کہنے لگے اللہ کا رسول قیامت کو یاد کر رہے تھے تو اللہ کا رسول یہ بتانے لگے کہ یہ دس نشانات سے پہلے قیامت نہیں آئے گی تو نشانات اور نشانیاں جو ظاہر ہوں گے اس کے بعد یہ قیامت ہوگی اور جب یہ قیامت آئے گی تو کیسے ایسے آئے گی جمعے کے دن جمعے کے دن تو معلوم ہے اللہ کے رسول ساسنم خودی خیر یوم روم علیہ الشمس یوم الجمعہ سب سے مبارک اور سب سے بہتر دن جس پر سورن نکلتا وہ جمعہ کے دن ہے عید بقرعید سے بھی بہتر ہے پھر اللہ کے رسول جمعہ کے فضا ذکر کرتے پھر ہی خلق کا آدم اسی میں حضرت آدم کی تخلیق کی گئی ہے اسی میں جنت پہ داخل کیا گیا اسی نے اس کو نکالا گئے پھر اللہ کے رسول ولا تقوم وال اللہ یوم الجمع قیامت نہیں اٹھے گی اللہ کے کے دن اسی مسلم کی روایتی اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن سارے مخلوقات خوف کے حالت میں رہتی ہیں سوائے انسان اور جنات ہم لوگ اس میں مصق ہوتے ہیں چھٹی مناتے ہیں لیکن تمام مخلوقات جمعے کے دن وہ لوگ خوف میں رہتے ہیں کہ آج جمعے کے دن ہے کہیں آج قیامت نہ ہو جائے لیکن انسان چونکہ مطمئن ہوتا ہے یا تو مشغول ہے یا تو اس کے پاس علم ہے کہ ابھی نشانات باقی ہے اور ابھی قیامت کے وقت نہیں آیا ہے تو اسی لیے قیامت جمعے کی دن ہوگی اور جب آئے گی بتا کہ نہیں آئے گی اچانک اٹھے گی اور کس بار ہوگی الا شرار الناس الا شرار الناس یعنی جب قیامت ہوگی اس وقت دنیا میں صرف خبیص اور شریر لوگ ہوں گے مومن لوگ تو ختم ہو گئے ہوں گے کیونکہ بتایا گیا ہے حضرت عیسے کے بعد اللہ سبحانہ و ایک اچھی ہوا بھیجیں گے شام کی طرف اور کچھ رواج ماتا یمن کی طرف یہ آئے گی اور ہر مسلمان وہ سانس لے گا اور اس میں اس کی جان نکل ائے گی پھر تمام صرف شریر اور बदमाश قسم کے لوگ ہی رہیں گے یہ حدیث نو واس ابن سمر کے حدیث ہے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و اب قشرار کہ دنیا میں شریر اور خبیث لوگ صرف رہیں گے کافر لوگ یتہرجون فيها تهارج الحمر یعنی وہ لوگ گدھے کے طرح آپس میں यानी یعنی zina کریں گے غلط کام کریں گے جس طرح گدھے اور گدھی پر تقریباً غلط کام سب کے سامنے کہیں بھی کر لیتے ہیں اسی طرح لوگ بھی اس طرح حبیث ہوں گے کہ غلط کام عام جگہوں میں کریں گے فعر تقوام انہوں ان پر قیامت اٹھے گی یہ مسلم کی روایت حدیث صحیح ہے تو اٹھے گی اور دوسرے حدیث میں مسلم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعة لا يقال الارض اللہ اللہ قیامت جب ہوگی تو اس وقت اللہ اللہ کہنے والے بھی کوئی نہیں ہوگا یعنی سارے لوگ کافر ہوں گے اور بتایا گیا ہے کہ اس میں کعبہ کو بھی توڑا جائے گا مدینے کی بھی توہین کی جائے گی اور لوگ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ عالیہ قیامت اٹھائیں گے اور اس وقت زیادہ تر اور اکثر لوگ بلکہ سب لوگ کافر ہو ہوں گے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کس طرح اٹھے گی بتائیں گے کہ اچانک اور جب آئے گی بتائے گی نہیں اچانک آئے گی لوگ مشغول ہوں گے کوئی دکان میں ہوگا کوئی گھر پہ ہوگا کوئی سودا کر رہا ہوگا کوئی دود یعنی کیا ہے؟ کوئی دود یا کوئی اپنے جانور کو یعنی کیا ہے؟ اس پر سوار ہوگا یا کسی بھی قسم لوگ اپنی مصروف رہیں گے اسی میں قیامت آئے گی اللہ پرماتے یعنی لوگ کیا انتظار کرتے ہیں صرف ایک ہی ایک ہی بار یعنی اللہ سما تعلی حکم دے کہ سور میں پھونکا جائے پھر وہ آئے گے اور یقون وہ لوگ پر قیامت ہوگی تو وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے بات چیت کر رہے ہوں گے فلاں نہ توسیع تک نہ وہ گھر واپس جا کے وسیعت دے سکتے ہیں ولا الى وہ لوگ اپنے گھر کے پاس لوٹ کے جائیں گے اسی بازار میں اسی میں وہ لوگ مریں گے اور اسی میں حساب کتاب یعنی اسی میں وہ لوگ اٹھیں گے ایک روایت میں آتا کہ اللہ کا رسول سا فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک انسان سودا کر رہا ہوگا کپڑا بیچنے والا کپڑا پھیلا ہوگا وہ اس کو لپیٹنے سے پہلے قیامت اٹھ جائے گی اور ہو جائے گی جیسا کہ اللہ کا رسول اثر پر تو اسی لیے قیامت آئے گی اچانک لوگ اس وقت نشانیاں تو ظاہر ہو جائیں گے پھر بھی کافل لوگ اپنی دنیا میں مصروف رہیں گے اور تیاری بھی نہیں کریں گے کہ قیامت ہوگی کہ نہیں بلکہ اسی حالت میں پڑے رہیں گے اور تیاری نہیں کریں تو قیامت ہوگی اچانک جیسا کہ میں آتا ہے उसके کے بعد آئیے دیکھتے ہیں قیامت تو کس طریقے سے ہوگی اور یہ معروف ہے جب قیامت ہوگی لوگ دنیا میں دو قسم ہوں گے کچھ لوگ زندہ ہوں گے تو یہ لوگ مریں گے اور کچھ لوگ اپنے قبر پہ مدفون ہیں جیسا کہ جب سے اللہ سبحانہ حضر آدم کو پیدا کی ہے اسی وقت تک بہت سے لوگ بلکہ کروڑوں لوگ مر چکے ہوں گے تو بہت سے لوگ اکثر قبر پہ ہوں گے اور میت رہیں گے اور کچھ لوگ زندہ ہوں گے جب قیامت اٹھے گی جو قبر والے اور قبرستان میں جو ہوں گے وہ لوگ تو میت رہیں گے لیکن جو لوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ مرنے لگیں گے اور ان لوگ کے موت آنے لگے گی تو اسی لیے قیامت کس طرح ہوگی سور میں پھونکا جائے گا سور میں پوکا جائے گا تب قیامت ہوگی یعنی اللہ کے حکم سے ایک سور میں پھونکا جائے گا پھونک ماریں گے کوئی فرشتہ مارے گا اس کی تفصیل ابھی ذکر کریں گے تو سارے لوگ کو ہوگی آئیے دیکھتے ہیں یہ سور کی صفت کیا ہے جس میں حضرت اسرافیل پھونکتے ہیں اور جس میں لوگ کو وفات ہوتی ہے اس کی صفت کیا ہے یہ علماء کہتے ہیں قرن قرن کو کہتے ہیں آپ گائے کے سینگ دیکھو سی لے رہتا بلکہ ٹیرا رہتا تو اس طرح یہ سور جس میں بوک اور یہ ہارن کی شکل تقریباً ہوگا آپ ہارن دیکھیں ہوں گے کہ نہیں جو سیٹی بجاتے ہارن گاڑی کے کچھ بھی وہ گول رہتا ہے یا کسی بھی طریقے سینگ کے شکل میں اکثر ہوتا ہے تو وہ سینگ کے اور خاص کر جو لمبے لمبے ہوتے ہیں جس میں لوگ زیادہ سیٹیاں بجاتے ہیں میوزک والے یا کچھ بھی وہ تقریباً سیدھا نہیں رہتا ہے نہ بالکل گول رہتا ہے وہ شروع میں سیدھا رہتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اسی کو سور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث عبداللہ بن اللہ کے حدیث ہے ایک بدو اللہ کے رسول کے پاس آئے اے اللہ کے رسول سور کیا ہے آپ میں سور کے ذکر بہت آیا ہے سورف خور تو سور کیا ہے تو آپ نے فرمایا قال قرن یوم فقوفی یہ ایک سینگ ہے سینگ کی طرح ہے یوم فقوفی جس میں پھونک ماری جائے گی تو یہ سور ہے جس میں پھونک ماریں گے یہ کون پھونکنے والا ہے پھونکنے والا ہے حضرت اسرافیل حضرت اسرافیل علی والسلام ہی پھونکیں گے قرآن میں تو ثابت نہیں کہ اسرافیل حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے کہ اللہ پھونکنے والا اسرافیل ہے لیکن یہ علماء تقریباً اتفاق علماء کے درمیان ہے کہ اس کا نام اسرافیل ہے اللہ کے رسول حدیثوں میں اسرافیل کے نام لی ہے لیکن نہیں بتایا کہ اسرافیل پھونکنے والا ہے لیکن علماء کسی بھی طریقے سے ان کو جیسا کہ اسرائیلیات یا اس سے پہلے تقریباً ان کے درمیان اتفاق ہے کہ اسرافیل علیہ صنعت والسلام ہی پھونکیں گے اور کس طرح پھونکیں گے وہ جب اللہ سبحانہ وتعالی حکوم آئے گا وہ اسرافیل ابھی کیا کر رہے ہوں گے اسرافیل جب سے ان, کو ان کی ولادت ہوئی جس ولادت نہیں کہیں گے جب سے اللہ نے ان کو تخلیق کی ہے اسی وقت سے وہ سور اپنے موں میں لگائے ہوئے ہیں انتظار کرتے ہیں سور ممتے ہیں اور نگاہیں عرش کے طرف اور کان بھی کھڑے کر کے اللہ کے طرف انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کب آئے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب اللہ کے رسول اصل فرماتے ہیں کئی فن اللہ کے رسول اکثر دنیا میں خوف کے حالت میں رہتے تھے اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں, رہتے ہیں تیاری کرتے رہتے ہیں ہمیشہ قیامت کے بارے میں قیامت کے لیے تیاری کرتے تھے تو لوگ جب یہ سے تعجب کرتے تھے یا کچھ بھی تو اللہ کے رسول یہ کہتے تھے کہ سکون کے حالت میں رہوں اور حالانکہ یہ صاحب السور کیا کر رہے کئی فن امل التقم صاحب القرن القرن حضرت ابو کی ابو سعید کے حدیث ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں اور سکون سے کیسے رہ سکتا ہوں حالانکہ جب کہ سور پھونکنے والا یعنی حضرت اسرافیل سور, سور میں منہ لیے ہوئے سور منہ میں لیے ہوئے اپنے پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اپنے کان یعنی اللہ کی طرف اللہ سبحانہ و کے حکم پر لگائے ہوئے اور منتظر ہیں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا کب حکم آئے گا تو اسی لیے یہ سور حضرت اصرافین اور اسی وقت سے تیار ہم لوگ تو مشغول ہیں دنیا میں اور وہ تو اپنے کام اسی کام میں مصروف ہے اس کی نگاہ جب سے اس کی تخلیق کی گئی وہ عرش کی طرف ہے اور دیکھ رہا انتظار کر رہا کہ اللہ کا حکم کب آئے دوسرے حدیث اللہ کے رسول سا فرماتے ہیں صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں تو کی تخلیق کی گئی ہے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ سور پھونکے حدیث صحیح ہے جتنا حدیث ان اللہ ذکر کریں گے سب صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث کو بالکل رد کر دے گی یہ سب صحیح حدیث جو شیخ خلبانی یا اور اس سے پہلے علماء جو تصحیح کرتے ہیں وہی ان اللہ ذکر کیا جائے گا ضعیف حدیث کے جگہ انشاءاللہ اللہ بالکل نہیں ہوگا تو اس طرح پھونکیں گے اور یہ حضرت اسرافیل ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ پھونکنے کے وقت دہنے طرف حضرت جبریل ہوں گے اور بائیں طرف حضرت میکائل ہوں گے میکائل یہ بارش کے جو فرشتے ہوتے ہیں تو یہ بیچ میں ہوں گے دائیں اور بائیں سب سے معزز کیے فرشتے ساتھ میں رہیں گے اسی وقت ایک پھونکا جائے گا یہ اللہ کے حکم سے پھونکیں گے اور اللہ کی اجازت سے اس کے بعد یہ سور میں پھونکنے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی لوگ جیسا کہ سور پھونکیں گے سارا کام چھوڑ دیں گے اور گھبرا جائیں گے یعنی ڈیر گھبرا جائیں گے خوف کے حالت میں ہو جائیں گے اور اسی میں ان لوگ کی موت ہو جائے گی جیسا کہ گیا ہے ایک اور حدیث رسول فرماتے ہیں سور میں پھنکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا یعنی اسی جگہ پہ کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک طرف گردن جھکا لیتا ہے یعنی مرنے کے لیے اور دوسری طرف اسے اٹھا لے گا یعنی اس کو جان ختم ہو جائے گی نہیں ایک طرف ایک طرف ایسے سنتا پھر پھر اس کے بعد اٹھا لیتا ہے اور اسی میں مرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے سننے والے کون ہیں وہ او منی سما رجول اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ آواز سننے والا شخص کون ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو حوض کو جو اسے پانی ہوتا ہے کیا ہے اس کو درست کر رہا ہوگا وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے یہ مسلم کی رواج ہے تو یہ منصل یہ, سن... یہ جان لو کہ حضرت اشرافی انتظار میں اللہ کا جب حکم آیا آئے گا تو کیا ہے وہ پھوکیں گے پھونکیں گے اور یہ سور کی آواز آئے گی بہت زور آواز یہاں جیسا کہ حدیث میں ہے یعنی سنتا ہے تو سننے آواز کو کہتے تو آواز پھوکیں گے اور بہت زور سے آواز آئے گی ایک سیکنڈ کے معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت دیر تک وہ پھوکیں گے اور لوگ دھیرے دھیرے اس طرح مرتے جائیں گے اور لوگ کی جان نکلے گی اور اسی کے ساتھ ہی جب لوگ مر جائیں گے سب تو سمجھو یہ پھوکنے کے ساتھ قیامت شروع ہوگی اور اسی میں لوگ مر جائیں گے اور ختم ہوں گے یہ کس دیر پھونکیں گے کس دن جمعہ کے دن ابھی ذکر کیا گیا جمعہ کے دن ہی پھونکیں گے اور اللہ کے رسول خود ہی پرماتے ان افضل ایامکم یوم الجمعہ کہ تمہارے سب سے بہتر دن جمعہ کے دن ہے فیہ ساکہ اسی دن سعقہ ہو گئے یعنی اس میں پہلے بار پھونکا جائے گا تو یہ جمعہ کے دن اور اس طرحی سور کے سفت ہے اور مزید اس کی صفت نہیں آئے کچھ لوگ اس کا رنگ بتائیں گے کچھ لوگ اس کی لمبائی بتائیں گے کچھ لوگ اس طرح کہیں گے منہ اس طرح وہ اپنے منہ پہ رکھے ہوئے نہیں جو دلیل نہیں ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی اگر صحیح دلیل ہو تو یہ سور کے حالت ہے اور سور میں پھونکا جائے گا اگلے مسئلے میں یہ ہے کہ سور میں کتنا بار پھونکا جائے گا یہ علماء میں بڑا اختلاف ہے یعنی سور میں کتنا بار پھونکا جائے گا کچھ علماء دو کہتے ہیں کچھ علماء تین کہتے ہیں اور کچھ علما چار کہتے ہیں دیکھیں یہ غیبی مسئلہ ہے غیبی مسئلہ کے مطلب یعنی اس کے علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے دو کے بارے میں انمام میں اتفاق ہے یعنی دو سور دو بار سور میں پھونکا جائے گا اور یہ دونوں کے بارے میں سارے علماء میں اتفاق ہے اور قرآن میں اکثر یہ دونوں کو ثبوت کیا گیا ہے اسی لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دونوں کو انکار کریں انکار کرنے والے انسان اگر وہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے یا کوئی شبہ نہیں ہے اور اس حجت قائم کرنے کے بعد وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں وضاحت یہ دونوں کے بارے میں تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے اور چوتھے کے بارے میں پہلے دونوں کے بارے میں ذکر کریں گے یہ دونوں جس کو کہتے ہیں نفقت الاک پہلی بار جو پھونکا جائے گا اور لوگ اس میں مریں گے اس کو کہتے ہیں کیا ہے نفقت ساک یعنی ساک یعنی مطلب جھٹکا اور یہ پھونکنے کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے اور دوسری بار جو اتفاق ہے نب البعث نب خط الباغ پھونکنے کو کہتے ہیں تو نب خط بعد بات یعنی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ پھونکا جائے گا تو یہ قرآن میں اکثر موجود ہے اللہ فرماتے ہیں سور زمر میں خط سور کے سور میں پھونکا جائے گا فسا منفِ سماوات تمام لوگ آسمان میں لوگ اور زمین میں لوگ سارے لوگ مسروک ہوں گے یعنی لوگ جھٹکے میں ہوں گے مر جائیں گے اللہ منشاء اللہ سوائے وہ لوگ جو اللہ چاہتے کون چاہتی ابھی ذکر کریں گے تم منوف خفی اخرا پھر دوبارہ پھونکا جائے گا فإذا هم تو سارے لوگ کھڑے ہو کے یعنی دیکھنے لگیں گے تو یہ حدی آیت ہے قرآن میں اور ایک جگہ ہے یوما ترجرا جفا تتباحر دفاع یہ بھی دونوں ذکر کیا گیا ہے اور قرآن میں اس کے علاوہ بہت زیادہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ دونوں پہ اتفاق ہے دونوں کے بعد کیا ہوگا کس طرح ہوگا ان اللہ بھی ذکر کریں گے تو یہ دونوں میں اتفاق ہے اختلاف علماء میں بالکل نہیں اختلاف کس میں ہوا یہ قول جمہور علماء کے نزدیک یعنی اکثر علماء عقیدہ علماء حدیث کہتے ہیں کہ سور پہ دو بار صرف کا جائے گا یہی معلوم ہے اور تیسرے اور چوتھے کے بارے میں ہم لوگ کے کوئی علم نہیں اور میں اس کے ذکر نہیں لیکن شیخ اسلام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اور اس کے شاگرد قیم اور ابن کثیر اس کے بھئی شاگرد ہے اور کئی علماء آج بھی ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں لیکن کم ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تین بار تین بار پھوکا جائے گا قرآن سے تین بار پتا چلتا ہے تینوں بار کیا ہے یہ دونوں جو ذکر کیا گیا ہے اور دونوں سے پہلے ایک کو کہتے ہیں نفخة تو کیا ہے نفخة الفضاء یعنی پھوکا جائے گا تو سارے لوگ مریں گے فورا نہیں لوگ جر جائیں گے اور دنیا اور کون کے حالت بدل جائ پھر اس کے بعد پھر پھونکا جائے گا تو لوگ مریں گے پھر تیسرا بار پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے شیخ اسلام تیمیہ اور بہت سے علماء کی یہ ترجیح ہے اون ہزم رحمت اللہ علیہ وقوص علماء کے موافق ہے کہتے ہیں نہیں چار بار چار بار اس طرح ہوگا کہ ایک بار پھونکیں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے دوسرے بار پھونکیں گے تو لوگ کیا ہے سارے لوگ کیا ہے تیاری کریں گے مرنے کے لیے پھر اس کے بعد جیسا کہ تفصیل اور مزید یہ دونوں ذکر کرتے ہیں لیکن یہ چار کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. تین کے بارے میں زیادہ قوی ہے بات یعنی زیادہ صحیح کچھ لگتا ہے اور دو دو تو اتفاق ہے لیکن تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ شیخ اسلام تیمی اور جو لوگ کہتے ہیں تین بار ہے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں سور نمن میں اللہ فرماتے ہیں ونو فط سور فف آمم ویو میو في فف آمم فی سماوات اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو سارے زمین والے اور آسمان والے گھبرا جائیں گے فضا کے حالت خوف میں حالت میں ہوں گے تو کہتے یہ اسے مراد پہلی بار ہے اور دوسری بار ساتھ یعنی لوگ مریں گے اور تیسری بار لوگ زندہ ہوں گے لیکن اور میں جو ظاہر ہے دو بار ہے اور تیسرے کے بارے میں مشکوک ہے لیکن یہ کہیں گے قیامت کے مسائل ہیں غیبی مسائل ہے اور میں نہیں کہیں ذکر کیا گیا صرف دو ہے کہا گیا دو ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا اللہ کے اختیار ہے اللہ جو کرنا چاہتے کرتے ہم لوگ قیامت کے بارے میں پوری تفصیلات نہیں جانتے ہیں لیکن مین تو دو ہے اہم دو ہے بیچ میں ہو سکتا کچھ اور ہوگا جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے واضح ہے کہ کچھ اور ہوگا ارد مقصد پہ ہو سکتا ہے کچھ اور جھٹکا ہوگا کہیں اور ہوگا یہ ہو سکتا ہے لیکن جو مین ہے اساس دو ہے یہ دونوں ہیں اور تیسرا جو سنخ اسلام اور کثیر ابو سلمہ ترجیح دیتے ہیں وہ بھی اس کے امکان ہے اور کوئی بعید نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کے ہر جھٹکے کے بار بات کیا ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ ذکر کریں گے جب قیامت اٹھے گی اور اللہ اعلان کریں گے کہ قیامت ہو جائے اور حضرت اسرافیل یہ سور میں پھونکیں گے پہلی بار چاہے اس کو صفت الباز کہیں گے یا نفخت کہیں گے یا نفخت ال کیا ہے نفخت الفضر یہ جب پھونکا جا گا تو زمین اور آسمان کے حالت کس طرح ہوگی آئیے دیکھتے ہیں ہر ایک کی حالت بدل جائے گی کوئی اپنے حالت پہ نہیں رہے گا آسمان زمین انسان تمام حیوانات سب کچھ بدل جائے گا نظام بالکل خراب ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ کے تقدیر میں ہے ساری چیز بدل جائے گی کوئی چیز اپنے حالت میں نہیں رہے گی آئیے دیکھتے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ذکر کریں گے انسان کے حالت انسان ہم لوگ کتنا کمزور ہے آج کل مسجد ہی میں ابھی دیکھو خدا خاصا کوئی باہر اگر چلہ دیکھے مسجد میں یہ ہونے والا ہے تو لوگ کس طرح بھاگیں گے یقین کرنے کے سوچنے سے پہلے لوگ پہلے ہی بھاگنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جب دنیا کی حالت ہے تو آخرت کے حالت تو اور لوگوں کی اور حالت بری ہوگی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ کس طرح ہوں گے میں قرآن پر اکتفا کرتا ہوں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا قرآن میں بہت تفصیلات ہیں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں سمجھانے کے لیے بس انسان کے کی حالت کیا ہوگی ایک میں اللہ فرماتے ہیں سوری مزمیل میں فکیفتتتقون انکفرتم یومن یجعل الویلدان شیبا السماء منفطرم به اللہ فرماتے ہیں فکیفتتتقون یعنی تم لوگ اس دن کیسے بچوگے اللہ کی عذاب سے اور اللہ کی غضب سے کب انکفرتم اگر تم لوگ کفر کرتے ہو کس دن یعنی کیسے بچوگے یومن یجعل الویلدان شیبا اس دن کی سختی سے جس سے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ بچے اتنے گھبراتے ہوئے کس طرح ہوگا وہ بڈے کی طرح ہو جائے گا اس کی شکل اس کے رنگ اس کے بال سب کچھ یہ میں اور حیرانگی اور خوف کے حالت میں رہیں گے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ فرماتے ہیں سورے حج کی شروعات میں یا ایو الناس اے لوگوں ات یا ایس الناس اتک ربکم اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف رکھو ان ن زلزلہ ان عظیم ساط یعنی کے زلزلہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی عظیم ہے یو متدل اللہ ذکر کرتی یو متدحل کل مردعت ان ام اربا دیکھیے تد كل مردع ہر دودھ پلانے والی عورت یعنی جب یہ سورب سنیں گے اور قیامت ہوگی تو اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور اس سے غافل ہو جائے گی یعنی بھول جائے گی کہ ہم اسی وقت ہم دودھ پلا رہے ہیں وہ چھوڑ کے اپنے بھاگنے لگے گی سوچو ماں اپنے بچے کو کب چھوڑ سکتی ماں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتی باپ تو چھوڑتا لیکن ماں کے دل عموماً اپنے بچوں سے بہت ہی لگ جاتا ہے وہ اپنی جان دے دے گی لیکن بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے سکتی لیکن وہ منظر اس طرح ہوگا اللہ فرماتے ہیں تر کلو مرد ہر مردہ دودھ پلانے والے عورت اپنے بچے سے قافل ہوگی وہ حمل ہم اور ہر عورت ہم اس کے حمل ساقط ہو جائے گا وَتَرَنَّا اور آپ اس دن دیکھو گے کہ لوگ سکران ہیں لوگ دیوانے یعنی دی دیوانے ہو گے پاگل ہو گے اور یعنی نشے میں ہے لیکن حقیقت میں وہ لوگ نشے میں نہیں ہے شدید لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت ہے تو اس لیے قیامت اسی وقت دو گھبرا کے اس طرح ان لوگوں کی حالت بدل جائے گی یہ انسان کی حالت ہے اسی طرح اللہ پرماتی ہوں ان لوگ کو جناؤ یوم الآفا یعنی یوم القیامت سے عید قلوب الد الحناجر جب دل اور انسان کی یہ دل کہاں تک آئے گا یعنی یہ کلیجہ اور انسان کی دل یہ تک پہنچ جائے گا در کی وجہ سے کبھی ہم لوگ کے خوف کے حالت میں ایسے لگتا ہے کہ دل نکلنے والا ہے تو اس طرح ہوگا کہ لوگوں کے حالت خراب ہوگی اور ایک آیت میں قلوب عید الماجیپا یعنی آج اس دن اس روز دل کاپ رہے ہوں گے اب خاشع اور آنکھیں سہمی ہوگی یعنی بالکل خوف کے حالت میں اور اس کے علاوہ قران میں اور مزید تفصیلات ہیں انسان خوف کے حالت میں اٹھے گا کہے گا وقالا الانسان ما له کہے گا زمین کے بارے میں کیا کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں پائے گا کیا ہو رہا ہے جیسا کہ اور اس کے علاوہ اور انسان کے حالت یعنی سمجھو انسان کے حالت بہت ہی خراب انسان کے ہوش حواظ انسان کے عقل ختم انسان کے احساس ختم ہوگا انسان پریشان ہو جائے گا ڈر جائے گا. اور ڈرتے ڈرتے بلکہ اسی میں مر جائے گا کیونکہ اس کے بعد تو موت ہونی یعنی کوکیں گے تو خوب کے حالت میں ہو کے تو اس کے بعد لوگ کو مرنا ہے یہ انسان کے حالت ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آسمان کے حالت کیا ہے آسمان میں اور آسمان میں جو چیز ہے آسمان ہے اسی طرح سورج چاند اور ستارے جو موجود ہیں اور اسی طرح گوا کیب جو تارے ہیں کیا ہوگی میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں آسمان کے بارے میں اللہ فرماتی شک اتنا سکانتہان یعنی پس جب آسمان پھٹ کر قیامت کے دن ہے جب قیامت ہوگی پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گی یہ آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گی اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے بندے ڈھیلی پڑ جائے گی بالکل ڈھیلے ڈگمگائے گی کئی بھی دائیں کبھی باؤ اور گر جائے گی آخری میں اور ختم ہو جائے گی آسمان کے حالت ہے اور سورج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں شنس کی قیامت کے روز یعنی سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی وہ ختم سکڑ جائے گی اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی بلکہ ایک اور چاند کی حالت کیا ہے اللہ فرماتی وقت سفل قمر اور چاند بے نور ہو جائے گا جیسا کہ پچھلے ہفتہ آپ دیکھے ہوں گے گرہن جب پجر کے وقت ہوا تھا اور سورج یہ چاند کی بالکل روشنی ختم ہو گئی تھی تو اللہ ہے یہ قیامت کی نشانی اسے اللہ کا رسول جب دیکھتے تو تو ڈر جاتے اور حدیث میں ہے کہ اللہ کا رسول ڈر گئے کہ قیامت تو ہوگی کہ نہیں اور دوڑے مسجد کی طرف اور نماز پڑھنے لگے اور حکم دیے جب بھی دیکھو تو تم لوگ نماز کے لیے دوڑو تو یہ دنیا کی حالت تو آخرت میں تو کیونکہ لوگ اور بھاگیں گے تو سورج بے نور ہو جائے گا بلکہ سورج اور چاند دونوں ٹکرا جائیں گے آج کل تو سائنس والے اعتراض کریں گے قرآن کی ہے وجوہ میں اشم اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے بہت سے لوگ اپنے عقل چلائیں گے کہتے سورج کہاں اور چاند تو بالکل قریب ہے صحیح کی نہیں سائنس تو ذکر کرتے سورج تو بہت دور ہے اور چاند بالکل سے قریب ہے صحیح سب سے قریب جو زمین سے کیا ہے چاند ہے تو کیسے اس کو اور اس کو اللہ جمع کریں گے یہ تو چھوٹا ہو بڑا ہے بھئی یہ کیسا ہم کے عقل میں لیکن اللہ کے نزدیک کوئی مستحیل نہیں ہے اللہ کے نزدیک سب کچھ ہو سکتا ہے اور یہ سورج اور چاند لڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور ستارے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تو عید النجوم و جب ستارے یعنی تمص یعنی کہ بے نور ہو جائے گا دوسرا میں عید النجوم تدرت جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اس کے نور ختم ہو جائیں گے اور ستارے تارے کے بارے میں جب کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ زمین ہے زہرا اور الگ الگ جو ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں وہ عید القواقی منتصرت جب ستارے بکھر جائیں گے یعنی آپ یہ تصور کرو کہ آسمان کے نظام خراب کوئی چیز اپنے جگہ پہ نہیں ہے ہر چیز گر جائے گا پھٹ جائے گا ختم ہو جائے گا یعنی بربادی سمجھو ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے یہ چیز ہوگی اللہ پرماتے آگے اب زمین کے حالت دیکھے زمین اور اس میں جو چیزیں ہیں مختصر انداز سے ذکر کرتے زمین کے بارے میں اللہ پرماتے ادھر کہ جب زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی اور دوسری اللہ زلزلت الارض کہ جب زمین بری طرح ہلا ڈالی ہلا جائے گی وہ اخراج اور, اور اپنے سارے بوجھ نیچے سے نکالے گی یعنی زمین کے جتنا نیچے چیزیں ہیں چاہے پٹرول ہے چاہے لوہا ہے چاہے سونا چاہے کچھ بھی ہو وہ سب اٹھا کے اوپر پھینک دے گی اور سارے لوگ اوپر آ جائیں گے ساری چیزیں اوپر آ جائیں گی پھینک دے گی کیونکہ زمین کے نظام ہی بھی خراب ہو جائے گا اور اور کیا ہے اس کے بعد پہاڑ کی حالت کیا ہے اور زمین کے بارے میں اللہ فرماتے زمین یعنی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے زمین کے بارے میں اللہ فرماتے وہ اپنے جگہ سے ہیل ڈال یعنی اس کو ہلا ڈالی جائے گی پھٹ جائے گی زمین سے اس کے ساری چیزیں خزائیں اس سے جو بھی چیزیں نکل آئیں گے برابر ہو جائیں گے بلکہ ساری نشانات گھر دیوار جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک برابر ہو جائے گا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ارد مقصد شروع سے یہ زمین سے ہوگا پھر اس کے بعد آگے جانا ہے جبال کے بارے میں سورج کے پہاڑ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ تر جیبال تحسبہ آپ آج تو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پہاڑ خوب جمے ہوئے ہیں وہی تم مضبوط صاحب مگر اس روز یہ بادنوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یعنی بادل یہ اپ پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں بلکہ اس طرح بادل کے طرح پورے زمین پہ چلے گی یعنی خرام نظام زمین اس کی جڑ اکھڑ جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں اللہ پرمات سوری کاریام ہے یوں میں کون اناس ہوں کل فراش ان محسوس کہ لوگ فراش یعنی تتلی کے طرح تتلی اگر آپ کسی جگہ میں زیادہ چھوڑ تو کس طرح اڑتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کہ نیچے تو اس طرح لوگ ہوں گے اور تکون جیوان اور پہاڑ کس طرح ہوں گے کل این یعنی روئی کی طرح آپ کو یہ روئی لے آؤ اور اگر بہت تیز ہوا چل رہی ہو اس میں روئی پھینک دو تو کبھی دائیں کبھی بائیں اسی طرح یہ منفوش یعنی جو بکھری ہوئے ہیں یعنی یہ پہاڑ بھی اس کی حالت بدل جائے گی اور خراب ہو جائے گی اب سوچو جب پہاڑ چلے گا تو کتنا لوگ نیچے دب جائیں گے زلزلہ جب ہوتا ہے تو کتنا لوگ مر جاتے ہیں تو اس طرح لوگ حالت خراب ہو کے لوگ کی حالت بہت بگڑ جائے گی بہا سمندر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ عید الہار و اور ایک دوسرے صورت میں وہ عید الحرار فجرت. فجرت کے مطلب یعنی پھاڑ دیے جائیں گے پھٹ جائیں گے سارے زمین کے پانی مل جائے گا اور سوج کے مطلب یہ ہے کہ بھڑکا دیے جائے گا یعنی گرم ہو جائیں گے کیونکہ زمین گرم ہے تو ساری گرمی جب سمندر میں آئے گے تو گرم ہو جائے گی یا تو گرم سے مراد یعنی پھٹ جائیں گے تو یہ زمین اور آسمان کے حالت یعنی بالکل خراب ہے نظام بگڑ جائے گا آپ یہ چیز قرآن میں تقریباً ہر مکی صورت میں موجود ہے چھوٹی چھوٹے صورتیں جو ہم لوگ کو یاد ہے اس میں ذکر ہے زلزلت الارض زلزلہ جب یعنی زلزل زمین کے زلزل یعنی زلزلہ وہ ہو جائے گی زمین جائے خراب اس کے نظام ہو جائے گا وقال الانسان ویدہ زلزت الارض زلزال لها واخرجت الارض اتقال لها اس کے اتقال اس کے ساری چیزیں نیچسے سے لے گی وقال الانسان ما لها انسان یہ پوچھے گا کیا ہوا کہ اللہ فرماتا یوم اذن تحدث اخبارها آج کے دن یہ زمین اپنے خبریں بتائے گی یا تو یہ حسن مراد زبانی اور سے آواز آئے گی بتائے گی یا تو مراد ہے کہ زبان نہیں ہے آواز آئے گی لیکن اس کی حالت دیکھ کر سمجھو آپ کو بتا رہی کہ کیا ہو رہا ہے یعنی بات چیت نہیں لیکن اس کے صورتحال سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا یعنی منظر بہت ہی عظیم ہے خورناکی ہوگی مصیبتیں ہوں گی کوئی انسان کسی کو نہیں پوچھے گا لاس الحمیم حمیمہ کوئی حمیم کوئی دوست اپنے اپنے دوست کے بارے میں پوچھے گا ماں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے گی زمین کی حالت ہی خراب کب جب قیامت ہوگی ایسان اگر اسی میں تصور یہ منظر تصور کرے تو اس کو ڈرنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں آپ کے حالت کس طرح ہوگی اسی میں تو سارے لوگ مر جائیں گے کوئی آدمی اپنے گھر نہیں واپس جائے گا نہیں کچھ واپس لے سکتا ہے بلکہ اس میں سارے نظام خراب ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ جب یہ حادثہ جو ہو رہے ہیں یہ کب ہوگا جو ابھی ذکر کیا گیا ہے یہ بتایا گیا کہ سور میں کتنا مار پھونکا جائے گا بتا گے کہ عموماً کہ دو دو علماء کہتے دو بار ہوگا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلے بار پھونکا جائے گا تو پہلے یہ حالت ہوگی اس کے چند سیکنڈ بعد لوگ مر جائیں گے اور جو علماء کہتے ہیں کہ تین بار شیخ اسلام تیمیا اور بہت سے علما جو کہتے ہیں تین بار کہتے پہلے بار جب پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا یہ جو زلزلہ ہوگا زمین کے حالت آسمان ابھی لیکن لوگ من نہیں مریں گے پھر اس کے بعد فوراً دوسرے بار پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مریں گے جو لوگ پہلے جماعت پہلے فرقہ پہلے جماعت کے علماء کہتے ہیں یہ پہلی ہے یہ لوگ کہتے ہیں وہ دوسری ہیں پہلے اس سے پہلے اور دونوں ممکن ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ بعید نہیں ہے لیکن قرآن میں یہ جو پہلے جو اسلام طیب بسلم ذکر کرتے ہیں نوازے نہیں ہے لیکن اس کے امکان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہو کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے اور اللہ صبح جو کرنا چاہتا ہے اللہ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ کی حالت کیا ہوگی آئیے میں تفصیل کو ذکر کرتا ہوں سب سے بتایا گیا سور میں پھونکا جائے گا جو علماء کہتے کہ تین بار کہتے ایک بار پھونکا گیا تو وہ حالت ہوئی ہے اور جو علماء کہتے دو بار کہتے نہیں پہلے بار پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا اور اسی میں لوگ مر جائیں گے سب سے پہلا کام کیا ہوگا سارے لوگ مریں گے اور سارے لوگ سے مراد کون ہے سارے لوگ سے مراد وہ لوگ جو اس وقت زندہ ہے لیکن جو پہلے مر چکے ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ قیامت سے پہلے مریں گے کوئی قیامت تک رہے گا نہیں کیونکہ اس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں لیکن ہم مطلب کیا ہے کہ قیامت سے ڈرو قیامت انسان کی موت ہی سمجھو قیامت ہے اور یہ ذکر کیا گیا آپ انتظامت کرو کہ وہ قیامت ہو جائے تو ہم تیاری اس کے لیے کریں ابھی دور ہے بلکہ آپ کی موت آپ کے بستر میں آپ کی قیامت ہو گئی انسان کی موت سمجھو اس کی چھوٹی قیامت ہے اور بڑی قیامت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جو آگے ہونے والا ہے تو یہ کیا ہوگا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں اس وقت سارے لوگ مر جائیں گے اور کوئی نہیں بچے گا جیسا کہ پچھلے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے لوگ کوم مر جائیں گے اور کوئی نہیں بچے گا اور قرآن کے آیت ہے یہ جو ذکر کیا گیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کیا ہے جو آئے جو اللہ, yeah. اللہ کو فساوات پہلے بار جو پھونکا جائے گا تو اللہ فرماتے قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سارے لوگ اس میں ختم ہوں گے کلو شعیع انہ لی کل اللہ وجہ تمام چیزیں ہلاک ہونے والے ہیں صرف اللہ سبحانہ ہو تعالی بچنے والے ہیں اب یہ پھونکنے کے بعد کون کون بچے گا اور کون مرے گا قرآن کے آئے اگر اس میں غور کریں گے اللہ فرماتے ہیں وہ نو یعنی پہلی بار جب پھنکا جائے گا جب سو روپے پھونکا جائے گا پہلی بار ففا اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب کیا ہے سب کے ہلاکت ہوگی سب ہلاک ہو جائیں گے صرف کون ہے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے تو یہ کون بچے گا یہی آیت کی تفصیل یہ اس میں علمام اختلاف ہوا اللہ برماتے کے آسمان والے زمین والے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سارے لوگ نہیں بلکہ اللہ اللہ نے استثنا کی ہے کہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بچائیں گے اور یہ لوگ بچنے والے کون ہیں یہ علماء میں بڑا اختلاف ہوا اور اس اختلاف سے کوئی نتیجہ نہیں ہے لیکن ایک یعنی علمی مسئلہ ہے کہ ذکر کرنا اختلاف کے مطلب نہیں کہ لڑائی جیسا کچھ لوگ تصور کر دے اختلاف کے مطلب یعنی رائے میں کوئی یہ کہتا کوئی وہ کہتا تو کون بچنے والا سارے لوگ مر جائیں گے کون بچنے والے ہیں اس میں علماء کی کئی رائے ہے کچھ علماء کہتے ہیں اور جیسا کہ ابن حضم رحمتہ اللہ علیہ ظاہری جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ صرف بچنے والے فرشتے ہیں کہتے ہیں سارے لوگ مریں گے انسان جنات حیوانات ساری چیز مریں گے کون بچنے والا ہے فرشتے بس بچنے والے لیکن یہ قول ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کیونکہ اللہ فرماتے پسائے آسمان والے بھی مریں گے تو آسمان میں کون رہتا آسمان میں جناتے ہی ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں کون ہوتا ہے آسمان سے مراد فرشتے ہیں اور آسمان میں اور کوئی نہیں رہتا تو آسمان سے مراد فرشتے ہیں تو اس لیے فرشتے بھی مریں گے اسی میں صحیح یہی کہ وہ بھی مریں گے زیادہ قریب ہے کچھ علماء کہتے ہیں جیسے اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ علما کہتے ہیں بچنے والے کون ہیں وہ لوگ جو جنت میں ہیں جنت میں ابھی کون لوگ ہیں ابھی کوئی جنت میں داخل ہوا نہیں کوئی بھی انسان داخل نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ کوئی بھی داخل نہیں ہوا کون لوگ ہیں وہ لوگ کو جو اللہ نے جنت ہی میں پیدا کی ہیں اور جنت میں کون کس کو اللہ نے پیدا کی ہے دو لوگ ہیں ایک ہرلعین اور جو مردوں کو ملے گا انشاءاللہ ہر جنتی کو دو بیوی ہرل سے ملے گا اور جو شہید ہوتا ہے تو اس کو بہتر یا اس سے زیادہ یعنی اللہ دیتے ہیں یہ حورین جنت کے بارے میں ہر کو کہتے ہیں وہ جو جنتی عورت ہوتی ہے دنیا والی نہیں جو جنت میں اللہ اللہ کو پیدا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ اور دوسرے قسم کے لوگ جو پیدا ہودان المخلہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدمت کے لیے جو جنتی لوگ کی خدمت کریں گے یہ لوگ کچھ جنتی وہیں وہی اللہ اللہ کو پیدا کریں گے تو شیخ اسلام تیمیا اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ صرف زندہ رہیں گے اور باقی آسمان و زمین والے مریں گے یہ قول پہلے والے سے زیادہ کوئی ہے لیکن اس کو ترجیح بھی مکمل انداز سے نہیں کر سکتے لیکن یہ کو کہیں گے ہو سکتا ہے اور کچھ علما کہتے نہیں یہاں سے مناد بچنے والے انبیاء اور شہید لوگ ہیں لیکن صحیح نہیں ہے کیونکہ انبیاء بھی مریں گے اور اس وقت کوئی نبی نہیں ہوگا تو سارے انبیاء کے موت پہلے ہو چکی ہے تو شہید وہ شہید بھی وہ لوگ بھی اسی وقت مر چکے ہوں گے تو اگر یہاں سے مراد کے زندہ کر کے اللہ ان کو مرائیں گے تو نہیں یہاں سے مراد وہ لوگ مریں گے تو اس لیے یہاں کون ہے یہ اللہ سبحان تعالیٰ کو پتا ہے میں ہو سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں سے اللہ منشاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگ کو پہلے موت ہو چکی ہے جیسا کہ انسان جو اس وقت قیامت اٹھنے کے وقت ہونے کے وقت بہت سے لوگ مرے رہیں گے تو ان کو دوبارہ زندہ کر کے مرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ لوگ وہ اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ موت نہیں دیں گے موت ہو چکی ہے یہاں سے مراد کے سارے زمین آسمان والے جتنا مخلوقات مریں گے سوائے وہ لوگ جو پہلے مر چکے ہوں گے ان لوگ کے دوبارہ موت لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگ کی موت ہو چکی ہے تو ان لوگ ساک میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان لوگ کو موت پہلے آ چکی ہے یہ زیادہ قریب ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کو بھی ہم لوگ کمفرم نہیں کر سکتے ہیں پکا نہیں کہہ سکتے کیوںکہ یہ کوئی دلیل نہیں لیکن کہیں گے کچھ لوگ اس ساک سے بچیں گے اس کے بعد یہ لوگ سب مریں گے اور کیا ہوگا اللہ سبحان ہو آسمان ساری چیز ہلاک ہوگی کوئی بچنے والا فرشتے بھی مریں گے یہاں علماء کے مسئلہ آتا اگر فرشتے مریں گے تو جو سور میں پھونکنے والا وہ کیسے بچے گا تو پھونکیں گے تو آخری میں وہ مریں گے اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر وہ اس کو بھی مرنا ہے تو پھر دوبارہ پھونکنے کے لیے اس کو سب سے پہلے اللہ زندہ کریں گے یا ہو سکتا ہے ان لوگ فرشتوں کو اللہ پہلا زندہ کریں گے تو بہرحال یہ غیبی مسائل ہے اس میں زیادہ عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایمان کی ضرورت ہے کہ ایمان لاؤ اور جس کے بارے میں تفصیلات نہیں اس میں خاموش رہو اس کے بعد اللہ کیا کریں گے آسمان کیونکہ لوگ ختم ہو جائیں گے آسمان کو اللہ سبحانہ ہو اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اللہ سبحانہ و کی صفت کے اللہ کے پاس ہاتھ ہے ہاتھ کے مراد کیا ہے اللہ کے پاس اس کا علم ہے علم نہیں مراد جانتے ہیں ہاتھ وہ چیز ہے جس سے اٹھایا جاتا چیزوں کو لیکن کیفیت اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کس طرح اس میں ہم لوگ کھوج نہیں کریں گے یہ بہت اہم مسئلہ ہے دیکھیے ہم لوگ کے ملک میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں خاص کر سارے تقریباً مذاہب اکثر علماء کے وہاں کے عقیدہ کیا ہے ماتوریدی عقیدہ ہے خاص کر لوگ ناراض ہیں میرا کوئی مقصد نہیں جو ہم لوگ کے خاص کر مدارس جو دیومندی مدارس ہے اور جو بریلوی مدارس سب ہے سب تقریباً ماتوریدی ہے ماتوریدی کے مطلب کیا ہے وہ لوگ کے عقیدہ یہ کہ اللہ کے صرف سات سپات ہیں اور ہاتھ جو قرآن میں ہے کہتے ہیں وہ ہاتھ مراد نہیں ہے اس کے مراد طاقت قدرت ہے اور وہ گمراہی ہے غلط ہے اللہ کے ہاتھ اللہ کے پاس ہاتھ ہے آنکھ ہے آنکھ ہے اللہ اس قرآن میں آتا ہے کہ اللہ حدیث میں ہستے ہیں تو اللہ ہنستے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غصہ ہوتے تو اللہ ناراض ہوتے یہ بھی صفت ہے اللہ نازل ہوتے ہیں اللہ نازل ہوتے, ہیں اللہ نازل ہوتے ہیں معنی معلوم ہے نزول کے معنی جانتے استوا کے مانا جانتے ہیں ہاتھ کے معنی جانتے ہیں آنکھ کے معنیٰ جانتے ہیں لیکن اللہ کی جو صفات ہے اور بندوں کی صفات میں بہت ہی فرق ہے ہم لوگ جب کہتے اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو ہر ایک انسان تصور اپنے ہاتھ دیکھ کر تصور کرتا غلط ہے اللہ کے ہاتھ ہم لوگ کے ہاتھ سے بالکل الگ ہے ہاں ہاتھ ہے لیکن کس طرح اس, اس کی کتنا مقدار ہے طول عرب کتنا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا اور بتانے والے انسان اگر وہ اس طرح مذاق اڑاتا یا کہتا تو اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں نہیں سکم اتنی ہی شئی اللہ کے طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی انسان نہیں ہے کوئی بھی سوچ سکتا ہے اس اسی لیے یہ مسائل پہ زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح ہے اور کتنا اور کس طرح لیں گے نہیں ایمان رکھیں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو اللہ کیا کریں گے آسمان کو اللہ سبحانہ اوپر اپنے داہنے ہاتھ پہ لے لیں گے اور بائیں ہاتھ پہ کون سے لیں گے زمین کو لیں گے اللہ سب حدیث اللہ رسول فرماتے عبد بن عمر کے حدیث سے مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے روز اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے پھر پوچھیں گے اللہ سبحانہ و میں بادشاہ ہوں جب اور متکبر والے کہاں ہیں جب اور بادشاہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں تو کوئی جواب نہیں دے گا کیونکہ سب لوگ ختم ہو چکے ہیں پھر اللہ سبحانہ و زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے پھر اللہ پھر کہیں گے کہ پوچھیں گے کہ بادشاہوں اور جبار بننے والے کہاں چلے گئے بادشاہ اور جبار اور تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے تو کوئی نہیں جواب دے گا پھر اللہ سبحان ہو تعالیٰ یعنی اللہ اس طرح پوچھیں گے اور کوئی نہیں جواب دے گا یہ مسلم کی روایت ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب اللہ سب کچھ لے لیں گے یہ تیسری یہ دوسری حالت کہ اللہ سبحانہ زمین اور آسمان کو ہاتھ میں لے لیں گے اور کیا کہیں گے یہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں لیما نیل اور قرآن کی آیت ہے سورے مومن میں اللہ فرماتے ہیں نیل کل یوں پھر اللہ خود ہی جواب دیتے حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لیں گے اور اللہ عدد اللہ شریک کے کوئی باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ تین مرتبہ شان فرمائیں گے آج کے روز بادشاہی کس کی ہے کوئی نہیں جواب دے گا بلکہ اللہ کی آواز لوٹ آئے گی تو اللہ اس کے بعد خود ہی کہیں گے للہد القحار صرف ایک اللہ سبحانہ وہ تعالی کے لیے ہے جو واحد ہیں اکیلا ہے القہار جو عزت اور قہر اور اللہ جو قوت والے ہیں یہ اللہ سبحان اس طرح کریں گے اور سارے کوئی نہیں جواب دے گا تو کیوں کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ اس سے پہلے بھی نہیں پوچھا اللہ اس سے پہلے بھی پوچھیں گے تو کس کی ہمت ہوگی کہ اللہ سے کہے کہ ہم ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ لیکن اللہ کیوں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے اللہ کے رسول بتانے چاہتے کہ اس وقت کوئی بھی کسی کی ہمت نہیں کہ وہ زندہ رہے یعنی وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا ہے تو اور باقی کیا بچائے گا تو اس وقت یہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد لوگ اس طرف پڑے رہیں گے اب دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہے لیکن فرشتے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پہلے زندہ کیا جائے انسان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ لوگ سڑ جائیں گے لوگ زمین میں رہ کر سڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کی ہڈی سب سڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد اللہ سلحان کیا کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالی بارش برسائیں گے بارش ہوگی آسمان سے یہ حدیث ہے یعنی اتنا کتنا سال تک اس طرح رہیں گے چالیس تک رہیں گے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مابین دو مرتبہ پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہے یعنی پہلی بار اور دوسرے کے بارے میں چالیس کی مدت ہے چالیس چالیس دردیں فورٹی یعنی دس, دس دس چار بار کرو تو چالیس ہوتا ہے تو چالیس کی مدت ہے لوگ نے ابو ہو سے پوچھا یعنی یہ ارباؤن شہرن چار مہینہ تو کہنے لگا ابید نہیں پہلے پوچھا کہ اربا یوما کی چالیس دن تو کہتے ہیں ابو ہو رہا ابیت یعنی میں جواب دینے تیار نہیں ہوں یعنی مجھے معلوم نہیں ہے اربعین شہرہ چار مہینہ ابید کہتے میں بھی جواب دینے کے تیار نہیں ہوں یعنی میں نے جانتا ہوں اربا پوچھا گیا پھر ابو حریرہ سے تابعی پوچھتے کہ چالیس سال کہتے ابید یعنی مجھے پتا نہیں ہے یہ اس کے علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اللہ کے رسول نے ہم ہاں وضاحت نہیں تو چالیس کے م 40 یا یا چالیس سال یا اور کوئی چالیس یا اللہ کے پاس لیکن مدت لمبی ہوگی یہاں تک کہ سارے لوگ سڑ جائیں گے اور کیا بچے گا حتیٰ کہ اس وقت جو مریں گے مر جائیں گے اور صرف ریڑ ریڑ کی ہڈی آپ ریڑ کی ہڈی کبھی دیکھیں کہ نہیں انٹرنیٹ میں جا کے دیکھ لو یہ پیٹھ کے جو پیچھے نیچے حصہ ہوتا ہے یہ ریڑ کی ہڈی کبھی نہیں سڑتی ہے اور آج سائنس نے اس کو ثابت کری یہ کبھی کسی بھی طریقے سے نہیں سڑے گی آپ کتنا بھی اس کو پوس, پیسو توڑو لیکن نہیں وہ اپنی جگہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا رسول یہ پہلے بتا چکے ہیں یہی صرف بچے گی کیا ہوگا یہ حضرت ابو ریہ کے حدیث ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں حضرت ابو ریہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جب لوگ سڑ جائیں گے تو یہ صرف یہ ہڈی بچے گی زمین پہ جو مٹی سے مل جائے گی اور پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں ہے تو آسمان سے بارش ہوگی تو پھر کیا ہوگا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ گے یعنی اگیں گے جس طرح یعنی نباتات ہوتے ہیں اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے کھیتی باڑی کرنے والے وہ زیادہ جانتے ہیں بارش ہوتی تو کس طرح دانا نکلتا ہے دانے سے دانا پھٹتا ہے پھر دھیرے دھیرے ایک کوئی پودا یا کوئی بھی چیز اس طرح نکلتا ہے پھر وہ بڑھتا جاتا ہے اور لوگ آج اس کے بارے میں آپ پڑھ لو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح جس طرح سبزی اگتی ہے ابو حریرا مزید فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے تو یہ حدیث اللہ کے رسول اس پر ایمان لانا چاہیے تو یہ لوگ بڑے رہیں گے تو بارش ہوگی جب بارش ہوگی تو لوگ اگیں گے اس دانے سے اس طرح وہ پودا اور یہ نباتات کی طرح یہاں تک کہ پورا انسان مکمل کھڑا ہو جائے گا یعنی آپ اس دانے سے کچھ دن تک کتنا دن اللہ کو پتا ہے لیکن مدت پہلے بار اور دوسری بار چالیس ہے کتنا دن میں انسان بڑا ہوتا ہے کہ ایک دن میں دو دن میں دس دن میں پچاس دن میں یہ اللہ کو پتا ہے تو بہرحال لوگ اٹھیں گے لیکن ابھی تک مردہ رہیں گے یعنی سارے لوگ اس طرح پودے کے طرح کھڑے ہو جائیں گے اور میں نے مکمل ہو جائیں گے اسی لیے قرآن میں آپ دیکھو گے اللہ سبحانہ جب قیامت ثابت کرتے تھے یا جب کفار مکہ کہتے ہیں ہم لوگ سڑ جائیں گے دوبارہ اللہ نہیں ہم لوگوں کو تخلیق کریں گے تو اللہ اکثر کس چیز کی مثال دیتے ہیں زمین کی مثال دیتے ہیں اور نباتات کی مثال دیتے کہ جب وہ زمین پڑی ہوئی ہے بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد وہیں سے نباتات نکلتے تصویر تو صحیح ہے حقیقی تصویر کیونکہ انسان بھی اس طرح ایک دن انوں کو بھی اللہ نکالیں گے تو اس کے بعد جب سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ابھی روح باقی ہے تو اس کے بعد دوسرے بار پھونکا جائے گا تو اللہ حکم دے گی اس رافیل سے کہ آپ دوبارہ پھونکو اور یہ دوبارہ پھونکنے سے سارے لوگ کی جان واپس آتی ہے <تصفح> <تصفح> کتنے لوگ کس کی جان واپس آتی ہے صرف اس وقت جو موجود تھی نہیں بلکہ ساری کائنات جتنا انسان تھے دنیا میں اب کتنا تھے یہ اللہ کو پتا ہے اتنا زیادہ ہے اور سارے لوگ کے روح واپس جائے گی اب دیکھیے اللہ کے قدرت کے نشانی پہلے کیا ہے اس میں کہ ایک ہر روح اپنے جسم پہ جائے گی کوئی کسی کو روح کہیں اور نہیں جا سکتی یعنی آپ کی روح جہاں آپ مرو گے وہیں آپ, آپ وہیں سے اٹھو گے یہ آئے گا انشاءاللہ شاء اگلے درس میں اگر انسان دبئی میں مرتا ہے تو آپ دبئی سے اٹھو گے اور اگر کوئی انسان سمندر میں مرتا تو وہیں سے اٹھے گا کس طرح یہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے لیکن لوگ اٹھیں گے روح واپس آئے گی سمجھو ایک دو لوگ نہیں ہیں نہیں ہے بلکہ جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کی قیامت تک کتنا لوگ ہوں گے سارے لوگ کی روح واپس آتی ہے ایک بات اس سے پتا چلتا ہے کہ نسخ الارواح کے عقیدہ بہت ہی باطل ہے اور کفری ہے نسخ الارواح کے مطلب کیا ہے یہ جو ہندو کے عقیدہ ہے اور آج کل کچھ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے اور یہ پہلے بھی تمبی کیا گئے کہتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ختم ہوتی ہے لیکن روح دوسرے شکل میں آتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں لوگ ہندو لوگ کا عقیدہ ہے کہ آپ اگر مرو گے تو آپ کے روح لوٹ کے آئے گی لیکن دوسرے بدن پہ تو یہ کہنا کفر ہے اور اس طرح عقیدہ رکھنے والا انسان گمراہ ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اگر وہ لوٹ آتی تو اللہ جب روح واپس کریں گے تو کس کے بدن پہ جائے گی اگر ایک روح دو تین بدن پہ آتی ہے یا دس بار آتی ہے تو اللہ سن جب پھونکیں گے حضرت اسرافیل تو کس کے روح پہ واپس جائے گا پہلے والے کے دوسرے والے پہ نہیں کہہ سکتے سب کے سب کے الگ روح ہے اور اکثر لوگ کے عذاب قبر پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ قبر زیادہ عذاب روح پہ ہوگا تو روح بھی انسان کے ساتھ دنیا سے چلی جاتی ہے اور دوبارہ وہ دنیا میں لوٹتی نہیں ہے ہم لوگ کے ایک عقیدہ فاسٹ جو ہم لوگ انڈیا پاکستان مسلمانوں میں جب کوئی میت مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں سو مناتے ہیں سال مناتے ہیں بلکہ پورے گھر سجاتے ہیں کھانا بھی کہیں کہیں رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے روح بےچارے میں یہ آئے گا اس کے روح واپس آئے گی تو کھائے گا کہ نہیں یہ بھی عقید آشور آنے والا تو اس میں زیادہ خورافات ہے یہ ہم لوگ کرتے ہیں تو کیسے وہ روح واپس آئے گی حالانکہ اللہ فرماتے کہ وہ, حی ولا کہ وہ کبھی وہی سے کبھی واپس نہیں آ سکتے تو گھر تک کیسے واپس ہو تو اپنے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس لیے دنیا میں کھانے کے لیے پینے کے لیے اس طرح آئیں گے کہ تو اس طرح کہنے والا حمک ہے اور یہ کافروں کا اصل تقریر ایک بڑی مصیبت ہے اور مسلمان آج کل انڈیا میں پاکستان میں اور بہت جگہ میں خاص کر ہم لوگ کے انڈیا میں جہاں ہندو لوگ سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں بہت سے عقائد بہت سے رواج ہندوؤں سے لیا جاتا ہے افسوس کی بات ہے حالانکہ مسلمان کو علماء کو چاہیے کہ اس کو رد کریں اس کی اہمیت دے ہم لوگ کے ملک میں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے ساری لڑائی مسجدوں کے لیے ساری لڑائی لڑا دین کے لیے اور خاص کر الحمد ہم لوگ کی تو محنت کرتے لیکن باقی جو جماعتیں ہیں جو تقریبا پچہتر پرسنٹ وہ لوگ عقیدے کے طرف کبھی نہیں اہمیت دیتے ہیں اتنے ہی بس سکھاتے اشد اللہ, اللہ پڑھو اشد اللہ یہ سب کچھ نہیں ہے اشد اللہ ضروری ہے لیکن اسی کے بنیاد اسی کے تقاضا کیا ہے آپ اشد اللہ اللہ, اللہ اللہ پڑھتے ہو اور قبر پہ جا کے سجا کرتے ہو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تو اسی لیے عقیدہ لوگوں کو راسخ کرنا مضبوط کرنا ایک اہم عام کام ہے اس لیے لوگ کو سیکھنا چاہیے وہ سو لوگ ہم پر اعتراض کرتے کہ آپ اتنا عقیدے کے درس عقیدہ اتنا بہت لمبا موضوع نہیں ہے وہ آپ دو تین درد میں ختم کرو نہیں عقیدہ اگر چاہے تو اس کو ہم دو سو درس کر سکتے ہیں تفصیلات بہت زیادہ ہیں لیکن آج کل جہالت کی وجہ سے ہم لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ صرف وہی کہ اللہ کو مانو اللہ پڑھو یہی سب کچھ نہیں بہت ساری مسائل ہیں عقائد میں اس لیے انسان کو عقیدے کی اہمیت دے عقیدہ سیکھے اور فقا سے فقہ تو ضروری ہے لیکن اس سے اہم عقیدہ ہے اس لیے عقیدہ ہے. اب دیکھیے نسخ الارواح کے عقیدہ کفری عقیدہ ہے اور مسلمانوں میں کتنا منتشر ہے خاص کر انڈیا میں ساؤتھ میں یہ چیز زیادہ عقیدہ پائے جاتی ہے بنگلور اور اسرائیڈ میں بہت لوگ آتے ہیں مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں حالانکہ یہ کفر کی بات ہے تو یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے مسلمان کا عقیدہ کہ ارواح چلی گئی واپس نہیں آتی ہر ایک انسان کے لیے الگ روح تو اسی لیے جب دوسرے بار یہ یہاں تک دوسرے بار پھونکا جائے گا جس کو کہتے ہیں نبختو کسی کو یاد ہوا پہلے نفخہ کس کو کہتے ہیں نفخت دوسرا یہ جو ذکر کیا گیا ہے نبخت الباط بات کے مطلب دوبارہ زندہ ہونا اور تیسرا جو ذکر کیا گیا نفخت الفظا جو شیخ اسلام اور کچھ علماء اسقرار کرتے ہیں تو یہ دوسرا ہے یا تیسرا ہے یہاں جب پھونکا جائے گا سب سارے لوگ یہ نباتات کی طرح اگیں گے تو حضرت اسرافیل پھوکیں گے اور یہ دلیل ہے کہ حضرت اسرافیل اس سے پہلے اٹھیں گے اگر وہ کو موت آئے گی تو جب اٹھیں گے تو اللہ کے حکم سے پھر وہ سپور میں پھوکیں گے اور زوردار آواز آئے گی تیز آواز آئے گی پھر اس کے بعد لوگ سارے لوگ کو روح واپس آئے گی اور سارے لوگ اٹھیں گے اللہ فرماتے ہیں خفت سور دوسرے بارے دوسرے بارے کے بارے دوسرے یہ جو دوسرا نبقہ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں خفت سور اور سون میں پھونکا جائے گا یعنی دوسرے بار فعزا تھی الابیلون کیا آپ دیکھ لو گے سارے لوگ اجداد یعنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی طرف دوڑے دوڑیں گے, بھاگیں گے کس طرح نکلیں گے, بھاگیں گے. اگلے درس میں اگلے جمعے میں اگر اللہ زندہ رکھیں گے تو ذکر کریں گے تو اسی لیے لوگ اس طرح اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد سارے لوگ اسی جگہ سے اٹھیں گے جہاں انوں لوگ کی وفات ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حالت پہ اٹھیں گے جس حالت پہ موت آئی اگر آپ شہید ہو کے مریں تو آپ لبیک پڑھتے ہوئے آپ بھاگو گے اور اگر کوئی انسان زینا کرتے ہوئے مرتا تو وہ بھی زینا کرتے ہوئے جائے گا ننگا ہو کا اور اس کے حالت سب لوگ پہچان لیں گے تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے تو اس طرح لوگ اٹھیں گے اور سمجھو وہ بات ہے اور یہ اٹھیں گے لیکن قیامت کب ہوئی قیامت اصل ابھی شروع ہوگئی قیامت اصل یا شروع ہو گئی پہلی بار جو نفع کیا گیا لیکن لوگ ارد محشر تک جانے یہ دوسرے بار پھونکا جائے گا اور بتایا گیا پہلے بار اور دوسرے میں کیا فرق ہے کتنا فرق دو... ہے چالیس یا تو دن یا تو سال یا تو مہینہ یہ ہم لوگ کے کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں کچھ نہیں کریں گے نہ کوئی عبادت کریں گے نہ کوئی کام کرنا ہے اللہ صبح تعالیٰ اکیلے تنہائی پہ رہیں گے اور یہ کلیم کہہ کر پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے پھر لوگ ارد محشر کی طرف بھاگیں گے اور نشور ہوگی جیسا کہ اللہ فرمات سور فتح امن فما تو آگے فرماترین اور سارے لوگ اللہ سبحانہ و کے حضور میں آ کے پہنچیں گے اور سمجھو اس کے بعد حساب کتاب اللہ کریں گے کس طرح ہوگا اور کس طرح اللہ حساب لیں گے حساب سے پہلے انشاءاللہ ایک دو درس ہوگا یہ ابھی جو الحمد للہ آج کے بات ہو چکے مکمل کہ لوگ اس کے بعد اللہ کی طرف جائیں گے اگلے درس میں ارد محشر کے بارے میں بات کریں گے کہ کس لوگ کیسے لوگ اٹھیں گے ارد محشر کے لیے ارد محشر کے صورت کیا ہے کس طرح لوگ جمع ہوں گے کیا وہ دنیا میں جمع ہوں گے کہ وہ قیامت میں الگ جگہ ہے اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کے مقام کیا ہوگا ارد مشر میں لوگ کی حالت کیا ہوگی کیونکہ ارد محشر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت اور لمبی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں ارد محشر دو دن کے معاملہ ہے نہیں پچاس ہزار سال کے معاملہ ہے اسے بہت سارے عمال ہوں گے کیا ہوگا حدیثوں میں جو موجود ہے وہ ذکر کریں گے پھر اس کے بعد حساب کس طرح اللہ کریں گے کتاب کس طرح ہوگا سراب اور پل کس طرح ہوگا پھر جنت اور جہنم کے الگ تھی تقریباً کم سے کم ابھی سے دس بارہ درس اور باقی ہے یہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ سے تو کی تفصیل اسی لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ تیاری کریں یہ صرف قصے کہانی کے لیے نہیں کہ ہم لوگ یہاں سے سنے اور خوش ہو جائے کہ ہاں ایک کہانی یا قصہ یا کچھ بات ہم نے سنی نہیں انسان تاکہ عبرت کرے تاکہ تیاری کرے تاکہ اس دن کے مقام اور اس دن کا منظر ہمیشہ دل و دماغ میں رہے تب انسان جب دل و دماغ میں رہے گا تو انسان تیاری کرے گا اور جتنا انسان غافل ہوتا ہے ہو اتنا ہی وہ اس سے دور ہٹتا ہے اللہ سے دعا کے اللہ سماعت علم ہم لوگ کو ہمیشہ ایمان اور توحید اور صحیح عقیدے پر ہم لوگ کو باقی رکھے اور اسی حالت میں ہم لوگ کو حشر کرے صلی اللہ علیہ محمد و, علی و صحب اجمعی